السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ واٹس ایپ گروپس اور باقی تمام تمام واٹس ایپ گروپس فارن برادر سب کو اسلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلہ <سلام> دس کتاب دعوت جہرب میں سے درج نمبر پبلک تین سو تین ہے چھ سو دعوت کے شروع سے ابھی تک کہ دوسری تعداد ہے وہ تین سو تین اوراد او ہتھیہ کی اوراد فتح میں ہم لوگ اسمال حسنیہ کی بات میں سمقد مقدس نمبر سے تارہ یاقہ ہار کے سلسلے میں آج جو ہے یاقہ حارو کے یاقہ جل جلال کے فیوز و برکات اس سسم کو پڑھتے رہنے والے یا مختلف تعداد میں پڑھنے کے کیا اثرات ہیں اس سلسلے میں جو ہے چند مطالب آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں اسماع بار تعلیٰ میں یہ اسم جلالی ہے جلالی صفحت کا ہے اس کے عدد جو ہے تین سو چھ ہیں اب جت کبیر کے لحاظ سے اس کا عدد نکالیں تو تین سو چھ ہے اور دوسرا نتائج جو اس اسم کو کثرت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کی محبت سے اسے بے نیاز کر کے اپنی محبت دل میں پیدا کر دیتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے بہت بڑی فضلت ہے ہاں جی دنیا ہی ہے جس کے لیے لوگ جو ہے ہی تڑپتے ہیں اور یہ دنیا ہی کی وجہ سے اسی کے معلومات اسی کے اقتدار ان سب کی وجہ سے لوگ جو ہے دنیا میں یہ سارے فتنے ہو رہے ہیں جو خطل وغیرتیں فدیں ہوتے ہیں تو یہاں فرما رہے ہیں جو کوئی اس اسم کو کثرت سے پڑے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت سے اسے بے نیاز کر کے اپنی محبت دل میں پیدا کر دیتا ہے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے ایک حضلت یہ دوسری تیسری فضلت جو ہے متیں روزانہ شوبت اگر جو ہے اس اسم کو پڑھا جائے روزانہ کوئی بندہ بندرسوں بار اسم کو پڑھا جائے تو دشمن اگر اس کا کوئی دشمن ہے تو وہ مقہور مغلوب ہوں گے تو ایک دشمن دشمن ظاہری ہے ہاں جی وہ مغلوب ہے جیسا آپ کا لڑائی جھگڑا ہے آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں دوسرا شیطان اور نفس مارا بھی جو ہے شیطان آپ کا دشمن ہے ہاں اگر آپ ان پر غلبہ کی نیت سے پڑھیں گے تو وہ مغلوب ہوں گے ظاہری دشمن پر غلبہ کی نیت سے پڑھیں گے تو اس پر غالب آئیں گے وہ مغلوب ہوگا اگر آپ جو ہے باطنی دشمن نشہ مارا اور شیطان کو مغلوب کرنے کے لیے اس نیت سے پڑھیں گے تو وہ مغلوب ہوگا اور وہ آپ پر مسلط ہو کہ آپ کو گناہوں پر مجبور نہیں کر پائے گا یہ جو ہے تین نقطہ شرح اولاد فتھیہ اس کی صفحہ نمبر ایک سو ایک پر ہے طالف جناب انصر صافری صاحب اور یہی خصوصیات نقش سلیمانی کے بھی صفحہ نمبر ایک سو پچاس پر ہے یہی تین خصوصیات اور نمبر چار جو مد جو شاہ اس مقدس کو کثرت سے پڑھتے کثرت سے پڑھتے رہتے داد نہیں بتایا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے گا اور پر انہوں نے فرمایا تھا اس کو جو ہے اس کا دوسرے نقطے میں بھی یہ کثرت سے پڑھتے رہے گا تو دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے گا اور اس چھوٹے نقطے میں بھی یہ فرمایں جو شاید اس سے مقدس کثرت سے پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے گا تو یہ بھی جو ہے اسی خرشیت کو کتاب مصباح ہے کافامی جو دعاؤں کے قدیم کتاب ہے عربی میں ہے اس کے صفحہ نمبر چار سو ستہتر پہ یہی لکھتے ہیں اور خرصیت نمبر پانچ فرماتے ہیں برکات و فج نمبر پانچ جو شخص رات کے آخری حصے میں خاص طور پر ان راتوں میں جن میں چاند نظر نہیں آتی ہیں یعنی مہینے کے آخری تین چار دنوں کے دنوں کے رات کے آخری حصے میں یا قاہر یا قہار یا ذل شدید انت الجی لا یتا کو انتقام ہوں یہ دعا کو ہاں یا قاہر یا قہار یا ذل بدش شدی باشن یا ذل شدید انت الزی لا یوتا کو انتقام ہوں پر کرے اس دعا کو اور اپنے دشمن کے خلاف دعا کری دعا کو پڑھ کر تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دشمن کو مخور و مغلوب کر دے گا اور اسے جو ہے دشمن سے امن دے گا تو یہ جو ہے خوشیت نمبر فیض نمبر پانچ بیس کتاب مصباح کا فہمی صفا نمبر چار سو سے تہتر پر ہے ساتواں جو ہے جسم اس کے فیض برکات جو ہے جو وہ شخص اس سے مقدس کو نماز جمعہ کے فرض نماز و سنت کے بعد یعنی جمعہ کے فرض سنت ختم ہونے کے بعد سو بار پڑھا کرے تو اس کے دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا اس میں بھی سو بار کا تعداد ہے لیکن ٹائم جو ہے جمعہ کے دن نماز جمعہ کے فرض و نماز و سنت کے بعد سو بار پڑھا کرے تو اس کے دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا اس کا باطن یعنی دل پاک ہو جائے گا پاک ہوگا دوسرا فائدہ یہ بھی بتائے اس کا دل پاک ہوگا تیسرا بتائے اور اس کی ہر مراد پوری ہو جائے گی پوری ہو جائے گی اس کی ہر مراد پورا جو ہے پوری ہو جائے گی تو یہ خصوصیات دو نمبر چھ کے تین کے دل میں لکھا ہے ہاں جی جو شاد مقدس کو نماز جمعہ کے فرض و سنت کے بعد سو بار پڑھا کریں تو اس کے دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا دوسرا فیض اس کا باطن دل پاک ہوگا اور اس کی ہر مراد پوری ہو جائے گی ہاں جی یہ, یہ تین خصوصیات جو ہے کتاب اکسیر الدعوات عربی ہے دوا کی کتاب ہے تین سو صفحہ نمبر تین سو گیارہ پر ہے آرواں فیض بھر کا جو شخص اس اسم مقصد مقدس کو کثرت سے پڑھا کرے تو اس کے دشمن پر غالب ہوگا اس میں بھی یہی ہے دشمن پر غلبہ کا مفوم ہے اس کے دل سے ہر قسم کے ہم و غم جو کثرت سے بڑھے گا پریشانیاں وغیرہ دور ہو جائے گا یہ بھی اس قسم کے فوجات میں سے ہے ہاں جو بندہ زیادہ غم وی ہاں پریشانیاں رکھتا ہو تو اسم کو کثرت سے پڑھیں تو اس کے دل سے ہر قسم کے ہم و غم یعنی پریشانیاں دور ہو جائے گا یہ بھی کتاب ایکسر دعوت صفحہ نمبر تین سو گیارہ ہے اس میں جو خصوصیات یا دعائیں اس کتاب میں زیادہ تر عیمہ علیہ السلام سے ہی مقبول ہیں نمبر نو جو ہے فیض برکات نمبر نو جو شخص اس, اس مقدس کو خلوت میں کسی ظالم کے خلاف پڑھے گا اور پھر اس پر سچ منظلم کریں ظالم کے خلاف پڑے گا یعنی یعنی جو ہے اس اسم پر پڑھ کر یعنی اس اسم کو پڑھ کر اس اسم کو پڑھ کر جو ہے ظالم کے خلاف دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس ظالم کو پکڑ لے گا اور اس سے معاوضہ کرے گا یا قال اگر کسی ظالم کے خلاف پڑھیں ہاں جو آپ کا ظلم کرتے رہتے ہیں نا ہاپ اس کے خلاف پڑھیں تو اللہ پڑھ کر جو ہے دعا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ وسلم اس کو اسی وقت اس کو پکڑ لے گا اور اس سے مواخذہ کرے گا پھر جس طرح باقی بہت بھی بہت سے آسما الوسنا کہارخانہ ایک وف یا نقش ہے اس جسم کا بھی ایک نقش ہے تو اس کے برکات یہ فرما رہے ہیں برکت نمبر دس کے نمان سے جو شاہ جو ہے اس کے وف یعنی نقش کو لکھ کر یا قہار کے اپنے ساتھ رکھے گا تو جو شخص بھی اس سے دشمنی کرے گا وہ مغلوب اور مقور و, و شکص کھائے گا جو شاہ جو ہے اس مقدس کو اس کے نش کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو جو ہے جو شاذ بھی اس سے دشمنی کرے گا وہ دشمن مغلوب و مقور اور شکص کھائے گا تو اس کا جو ہے نقش میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا چار خانہ ہیں اس سے سم کا جو عادت ہے تین سو چھ اس کو ان چار خانوں میں تقسیم کر کے لکھا ہوا ہے تو آپ کو سینڈ کروں گا تو یہ دس خصوصیات اس مقدس کے بارے میں بندہ بنداخیر کو جو دس رسیبہ میرے پاس چھ سات جو دو اصما الحسنہ کی شرح دو تین تاغذات کی تعویذ جن میں ان اصما الحسنہ کی خصوصیات ان کے جو ہے فی برکات لکھائے ہیں اور یہ دس نکات بندہ خیر کو ملا ہے ان سب کا مرکزی نقطہ زیادہ تر دشمن پر غلبہ کا مفہ میں اس دعا کو اس کو پڑھ کر تو اس اس مقدس القہار کے بارے میں یہ چند فیوزات جو لکھا ہوں ہاں جی یہ ایک قطرہ بھی نہیں ہے ہاں جی ایک بہرِ لا ساحل ہے ایک بہر لاساحل سے ہاں جی اللہ تعالیٰ کی جو ہے باہر لاساحل ایک احساس سمندر جس کا کوئی ااول آخر نہیں ہے اس میں سے یہ جو دس نکات لکھا ہے تو ہاں جیسے قطرہ بھی نہیں ہے یہ وہ اس عظیم اسم ہے جس کے مظاہر وضحو دنیا کے تمام ظالم و جاول لوگوں کو ہاں جی آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نیست و نابود ہوتے دیکھتے ہیں جسم کی برکت سے اللّہ تعالیٰ چونکہ قہار ہیں تو جو اللہ سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کے بندوں سے دشمنی کرتے ہیں بیاض سے خاصہ حواص سے اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں نیک دیت خدا دے سے پکڑتے ہیں لیکن پکڑتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں تو یہ سسم اس کے مظاہر ہیں نیشناب ہوتے آپ دیکھتے ہیں اور ان کی زندگی تمام عوام عالم کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے ہاں اللہ کے اس سس مقدس ہی کے مظاہر میں سے ہیں. کہ بندوں کو موت کے ذریعے مغلوب کر دیتے ہیں تو ہم بندوں کو کوئی بھی نہیں جس پر موت نہ آ جائے موت کے ذرا سے سب کو مغلوب کر دیتے ہیں اللہ جو ارادہ فرماتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے جبکہ وہ سب کے ارادوں کو فیل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے بندوں کے لیکن جو ہے اللہ کے ارادوں کو کوئی نہیں روک سکتا یہ اس کے القہار ہونے کی دلالت ہے جس اللہ تعالیٰ دیگر صفات میں جیسے علم قدرت وغیرہ میں صفت اطلاق سے متشف ہے تو اس کے صفت کے کوئی انتہا نہیں ہیں ہاں اس کے حد حدود بیان نہیں کر سکتے ہیں. وہ ذات اس صفت قہاریت میں بھی اطلاق رکھتے ہیں بالفرت تمام وجوہ عالم جن و ملک و انسان کے مقابلے میں آ جائے ہاں جی تو اللہ اگر اپنے صفت قہاریت کا ایک سی جلوہ بھی دکھائیں تو تمام مجاد عالم خاشتر بن جائے گا اور کوئی اللہ کوئی اللہ کا جو ہے کچھ نہیں بگاڑ سکے گا یہ وظیم اللہ القحا جل جلالو ہے جس کے قار سے ہمیں ہر صورت و ہر لمحہ و لہٰذہ خوفزدہ رہنا چاہیے اور اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تاکہ اس کے غضب سے اس کے قہر سے ہاں آن انسان بچے رہے لہذا جو ہے یہ اسم اللہ تعالی جو ہے جس طرح وہ ارحم الرحیمین ہے رحیم ہے مہربان ہے غفور ہے تو قہار بھی ہے ہاں ہر چند اس کے رحمت اس کے قہاریات پر غلبہ ہے لیکن وہ کہہار ہے ہاں وہ کسی کو کھلی چھوٹ نہیں دیتے ہیں وہ دے سے پکڑتے ہیں لیکن پکڑ وہ مہلت دیتے ہیں فرصت دیتے ہیں حجت تمام کرتے ہیں لیکن باز نہیں آیا تو پکڑتے ہیں پھر ہلنے جلنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے جیسا اللہ نے شداد نے خدائی دعویٰ کیا فرون نے خدائی دعویٰ کیا نورود نے خدائی دعویٰ کیا تو ان کو کیسے نیس نابود کیا اللہ تعالیٰ نے ہاں جی پھر وہ اٹھ نہ سکا نابوط ہو گیا پھر ان جب دریا میں غلط ہونے لگا تو کہا آمن نہ بے رب مسا و ہارون جواب پائے آپ ایمان لاتے ہیں ہاں جتنا تمہیں محلت دیا محلت دیا ایمان نہیں لائے آپ غلط ہو گیا عذاب آ گیا پہلے اسی عذاب کو تم جر لاتے تھے اب آ گیا تو ایمان لاتا ہے تو تمہارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف ہم تمہارے جسم کو باہر ساحل پہ پھین دیتے ہیں بچا لیتے ہیں دریا میں جو ہے دیہ میں دبا کے نہیں رہتے تاکہ آنے والوں کے لیے تاکہ مت تاک عورت کے نشانی بن جائے یہ کہتے ہیں فروغ کا جو جسم ہے ابھی بھی مصر کے ایک قدیم عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے تو عبرت کے نشانی لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں اس کے رحمٰن وہیم سامی امیدوار ہونا چاہیے وہاں اس کے قہاریت سے ڈر کر گناہوں سے نافرمانی سے بس کر رہنا چاہیے اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے تمام صفات پر مکمل ایمان رکھ کر ہاں جی خوف اور جا کے درمیان میں رہیں اور اللہ کے نافرمانی سے بس کر رہنے کی توفیق عطا کرنا آمین عرم